اور یاد کرو جب ہم فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سبنی سجدہ کیا سوا ابل سکے قوم جن سے تھا تو اپنی رب کے حکم سے نکل گیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولادہ او میرے سوا دوست بناتی ہو اور وہ ہمارے دشمن ہیں ضلعوہ کو کیا ہی برا بدل بدلا ملا